باب نمبر انچالیس روزہ اور اس کے پاکیزہ اثرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل مظالم کے بدلے میں ضائع ہو جاتا ہے لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ وہ کسی کے بدلے میں ضائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے ذریعے کوئی اپنا بدلہ نہیں چکا سکتا یعنی کسی ظلم کا بدلہ روزہ نہیں ہو سکتا روزے کی فضیلت میں احادیث حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا فرمایا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس لیے متعلق فرمایا کہ روزے میں اخلاق سمدیت موجود ہے یعنی شان بے نیازی پائی جاتی ہے روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے جس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور آگاہ نہیں ہوتا اسی بنا پر بعض بزرگوں نے عسایہ ہوں سے جو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے روزہ مراد لیا ہے کہ سائم اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سیر و سیاحت کرتا ہے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا انف صواب رونا اجرم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا سورہ زمر پارہ نمبر تیئیس آیت مذکورہ بالا کی تفسیر میں مشائق کرام نے فرمایا ہے کہ صابرون سے مراد روزے دار ہیں کہ صبر روزے کا دوسرا نام ہے بس روزے داروں کو بے حساب ثواب دیا جائے گا ایک اور آیت میں ارشاد ہے فلا تالعلم نفسم لحم من قرت آ جزا قانو یا عمل سورہ سجدہ پارا اکیس کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے بعض علماء و بزرگوں نے بتایا ہے کہ عمل سے مراد روزہ ہے شیخ یاہیا بن معاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید پر خوری یا بسیار خوری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے اذراہ شفقت و محبت اس کی اس حالت پر اشک باری کرتے ہیں کہ جب انسان کھانے کی حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آتش شہوت سے جل جاتا ہے انسان کے نفس ایک ہزار یعنی طرح طرح کی برائیاں میں می می لبریز ہیں اور وہ سب شیطان کے ہاتھوں میں ہیں بس جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور اپنے حلق کو غذا کے اتارنے سے روک کر نفس کو ریاضت میں مشغول کرتا ہے تو وہ تمام برائیاں مردہ ہو جاتی ہیں یا بھوک کی آگ میں جل کر فنا ہو جاتی ہیں اس وقت شیطان اس کے سائے سے بھی گریزاں ہوتا ہے اس کے برعکس جب پیٹ خوب بھر جاتا ہے اور مرید اپنے حلق کو لذتوں کے حصول میں آزاد چھوڑ دیتا ہے تو بدی کے ان اجزاء کو تازگی مل جاتی ہے اور شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے شکم پوری بری بلا ہے شکم پوری نفس کی ایسی نہر ہے جس سے شیطان کا گزر ہوتا ہے اور بھوک ایسی نہر ہے جس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے چنانچہ شیطان ایک فرشتہ خوابیدہ شخص سے بھی مات کھا جاتا ہے چہ کا وہ عبادت میں مشغول ہو لیکن شکم سیر انسان سے شیطان معنقع کرتا ہے ہر چند کہ وہ عبادت میں کھڑا ہو خواہ خوابیدہ حالت میں تو خدا جانے کیا حالت ہوتی ہے یعنی شیطان کا کس قدر غلبہ ہوگا ایک شخص شیخ تیاسی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ وہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی استعمال کر رہے تھے اس شخص نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ آپ اس سے کس طرح شکم سیر ہو سکتے ہیں یعنی اس سے آپ کا پیٹ کب بھرتا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اتنے عرصے تک بھوکا رہتا ہوں کہ پھر یہ سوکھی روٹی نمک کے ساتھ بڑی رغبت سے کھاتا ہوں لذیذ کھانوں سے رغبت کا انجام جو شخص کھانے پینے میں فضول خرچی اور اصراف کرتا ہے اس کو بہت جلد آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ذلت و خواری اٹھانی پڑتی ہے ایک بزرگ کا قول ہے وہ عظیم دروازہ جس کے ذریعے خداوند تعالی کی بارگاہ میں داخلہ نصیب ہوتا ہے ترک غذا ہے شیخ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرسنگی دل کو کدورت سے صاف اور خواہشات کو مردہ کر دیتی ہے اور علم کے دقائق کا وارث بنا دیتی ہے یعنی علم کے اسرار کھل جاتے ہیں حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور سیر ہو کر پانی پیا تو میں نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یا معاشیت کا ارادہ کیا جناب قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم پر کوئی مہینہ یا پند ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں چراغ روشن کرنے یا اور کسی ضرورت سے آگ جلی ہو یعنی بغیر آگ جلے مہینہ مہینہ بھر گزر جاتا تھا یہ سن کر میں نے اس تجاب سے سبحان اللہ کہا اور کہا کہ پھر آپ حضرات کی گزر بسر کس چیز پر ہوتی تھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھجوروں اور پانی پر گزر بسر ہوتی تھی اس کے علاوہ ہمارے کچھ انصاری پڑوسی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اکثر ہمیں اپنی اونٹیوں کا دودھ بھیج دیتے تھے یعنی بسا وہ بھی مدد کیا کرتے تھے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کہ آپ کے رس میں وسعت عطا فرما دی ہے تو آپ بھی اپنے موجودہ کھانے کی مقدار میں کچھ اضافہ کر دیں اور معمولی کپڑوں سے بہتر لباس پہنیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا جواب تم ہی سے چاہتا ہوں کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نہیں تھی آپ نے یہ جملہ کئی بار دہرایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت زندگی میں شرکت ترک نہیں کروں گا ممکن ہے کہ اسی کی بدولت مجھے آخرت کی آسائش نصیب ہو جائے انہیں امہات المومن میں سے کسی کا یہ ارشاد ہے کہ میں تخلط بے عمر دقیقاً اللہ وانا له آس یعنی اگر کبھی میں نے آٹا چھانا اور اسے بھوسی نکالی تو یہ امر آپ کے حکم اور منشا کے خلاف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ آٹا چھانا جائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تین روز تک کبھی بھی گہوں کی روٹی سے شکم سیر نہیں ہوئے یعنی کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ آپ نے مسلسل تین روز تک گہوں کی روٹی تناول فرمائی ہو یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا اگر تم ہمیشہ ملکوت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو تو ایک دن وہ تمہارے لیے کھل جائے گا ارض کیا گیا کہ کس طرح دروازہ کھٹکھٹائیں تو انہوں نے فرمایا بھوک اور سخت تشنگی سے ایک بار ابلیس لائن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اس کے پاس بہت سے پھندے اور کانٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ یہ کیا ہیں اس نے جواب دیا کہ یہ خواہشات دنیا ہیں جن کے ذریعے میں ابن آدم کو پھانستا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا تو نے مجھے بھی کبھی کسی خواہش میں مبتلا پایا اس نے کہا بس ایک رات جب کہ آپ نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا تھا تو میں نے آپ کو نماز اور ذکر سے غافل کر دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا یہ سن کر ابلیس نے جواب دیا کہ آئندہ میں بھی کسی سے خیر خواہاں بات نہیں کروں گا اور نہ کسی کو نصیحت کروں گا حضرت شفیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت بھی ایک حرفت اور پیشہ ہے خلوت اس کی دکان ہے اور بھوک اس حرفہ کے آلات ہیں حکیم لکمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ جب تیرا میدا بھر جائے تو اس وقت لذت فکر خوابیدہ ہو جاتی ہے اور دانشمندی اور فراست گونگی بن جاتی ہے اور آزائے جسمانی عبادت سے بیٹھ جاتے ہیں یعنی جی چراتے ہیں حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دسترخوان پر دو سالن جمع نہ کرو کیونکہ یہ منافقوں کا کھانا ہے یعنی دسترخوان پر الوانع نعمت نہیں ہونا چاہیے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں ایسے زاہد سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کا میدا طرح طرح کی غذاؤں نے خراب کر دیا ہو چار دن سے زیادہ مسلسل بغیر روزہ رہنا مکرو ہے مرید کے لیے چار دن سے زیادہ مسلسل بغیر روزے کے رہنا مکرو ہے کہ صورت میں نفس اپنی فطری عادت کی طرف لوٹ آئے گا اور مجاہدہ اور ریاضت سے اس کی جو اصلاح کی گئی تھی وہ بیکار جائے گی اور پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا اور ان میں وسعت پیدا ہو جائے گی کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ تیرا پیٹ دنیا ہے جس قدر تمہارے اندر پیٹ کا زہد ہوگا یعنی بھوکے رہو گے. اسی قدر تمہارے اندر زہد پیدا ہوگا یعنی تم کو زاہد سمجھا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان نے کوئی ظرف ایسا نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو بڑا ہو یعنی پیٹ سب سے بڑا ظرف ہے جس کو بھرا جاتا ہے حالانکہ ابن آدم کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں یعنی بقائے حیات کے لیے یہ چند لقمے کافی ہیں اگر بہت ہی ضرورت ہو تو اس ظرف یعنی شکم میں ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو ایک تہائی پینے کے لیے اور باقی تہائی حصہ سانس لینے کے لیے مشایخ کرام کی نصیحت شیخ فتح موسلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس مشایخ کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ان میں سے ہر ایک نے مجھے رخصت کے وقت یہی نصیحت فرمائی کہ میں امردوں کی صحبت سے گریز کروں اور کم کھاؤں